ولادی نام دا, دا, أصدن، أصدن، أصدن أور دا أس انقیاد اور دا انسان سو نہ شکری اللہ تعالی فرمائی ولادیات وب ان تسمری پا منڈو ہن کو آواز است کی یز محرون زبحن. او یا زبحن کی ہنی ہوئی پل کی آتے پٹاپ سارا کہ پل می رات صبح لٹ ان کی پاسر نی ند کی وقت کی نہ کان جڑی لگا اوسط نبی نو پداوا کی جبان دو و دور اینسا نہ آواز اباسی فراخلا سور باسی لوٹا چی و دولت دپارا مالک کی مالک بشی. او چیت نا چاغار انسانی کا مخانا شکرا شہیدا مستی, مستی مانا کر و جو يوم ایدن ناعم انسا جنت لا نب اوری والا خورا تو واحد سی اچھا بھائی با خام خوابید بمین دمال کی, سخت کی سوچنے کی, راپور آسو کی دی, دی، خبردار